مختار کو تجارت مرکز دکان نمبر تیئیس عبد الرحمان پلازا نجدی مین چوک جہانگیر رو سوادی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ایک فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله الآية سبحان ربي كرب لي عزتي عنا يوسف وسلامون على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله ونصلي على محمد و على آل محمد كما صلى تعالى ابراهيم و على آل ابراهيم انما كهنتم مجيد الله نبارك على محمد و على ل محمد کم بار تالا اب راہیم والا آل مجید جس دور کے اندر خاتم الانبیاء والمرسلین نے آنکھ کھولی تو اس دور کے اندر جہالت کا غلبہ تھا اور اس دور کو دور جاہلیت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے اور یاد رکھیے کہ جب انسان کے اوپر جہالت کا غلبہ ہو جائے تو رب کائنات کی طرف سے جو انسان کو فضیلت عطا کی جاتی ہے جہالت کے غلبے کے بعد انسان کو حاصل کردہ فضیلت رخت سفر باندھ لیتی ہے چنانچہ اس دورے جہالت کا نقشہ رب کائنات نے اپنے کلام مقدس میں اس عنوان سے کھینچا ان مِن قبل لفی ضلالم مبین کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اہل مکہ واضح سلالت اور گمراہی کے اندر موجود تھے اور سلالت کے راستے پر انسان تب گام سن ہوتا ہے کہ انسان پہ جہالت غالب ہو جائے جب انسان پہ جہالت کا غلبہ ہوگا تو زلالت کے راستے کو اختیار کرے گا جب ضلالت کے راستے کو اختیار کرے گا ہدایت کا راستہ چھوٹ جائے گا جب ہدایت کا راستہ انسان سے چھوٹ جائے کبھی انسان جنت کا مالک نہیں بن سکتا جنت کا وارث نہیں بن سکتا جہالت کا گویا کے غلبہ یہ انسان کو جنت سے روکنے کا سبب بن گیا اگر انسان کے وجود میں جہالت اثر نہ کرتی انسان پہ جہالت کا غلبہ نہ ہوتا کبھی انسان جنت کو چھوڑ کر جنم کا مستحق نہ بنتا یہ جہنم کا مستحق تب بنا انسان پہ جہالت غالب آ گئی جہالت غالب آئی رب کائنات کی طرف سے عطا کردہ فضیلت چلی گئی رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے آنے کے جو اسباب قرآن نے بیان کیے ہیں ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ آپ اس جہالت کو ختم کرنے آئے تھے تاکہ جہالت ختم ہو ضلالت بھی ختم ہو ضلالت ختم ہو ہدایت واضح ہو جائے ہدایت واضح ہو جائے جنت کا راستہ آسان ہو جائے جنت کا راستہ آسان ہو گیا تو انسان کے لیے اس سے بڑھ کر کامیابی اور کوئی نہیں چنانچہ حالت کیسے دور ہو فضیلت کی اللہ نے معیار بیان کیا قرآن میں فرمایا و از کالا جا فل ارض خلیفہ رب کائنات نے میٹنگ بلائی فرشتوں کی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا مجلے سے شورہ قائم ہو گئی رب کائنات کے سامنے تمام فرشتوں کو اللہ نے اکٹھا کیا عرشوں کے حاملین ان فرشتے مختلف دنیاوی امور کے حامل فرشتے اور سارے فرشتوں کو اللہ کریم نے فرمایا ان سے خلیفہ سے پاک لا لایا سو لمر فالون ماں ما, ما مرو فرشتوں کی زندگی اللہ کریم کے نافرمانی کے تصور سے بھی پاک ہے رب کائنات کی بغاوت کا مادہ اللہ کریم نے ان کے اندر رکھا بھی کوئی نہیں معصوم فرشتوں کو اللہ کریم نے فرمایا اور نیکیاں کرنے والے فرشتوں تصویریں کرنے والے تحلیلیں پڑھنے والے تکبیریں پڑھنے والے میں رب کائنات کی پاکی بیان کرنے والوں او میں اللہ اعلان کر کے کہتا ہوں ان جائے ان پھر اروزے خلیفہ میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں خلیفہ بنانے والا ہوں جو میرے احکام کو جا کر زمین کے اندر نافذ کرے گا جب رب کائنات نے یہ بات ارشاد فرمائی میں زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں یوں نہیں فرمایا کہ اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں نہ اللہ کا خلیفہ کوئی نہیں ہو سکتا فرمایا زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں فرشتوں نے عرض کی ہاتھ باندھ کے اللہ کہ تج الفا مئی یوب سے دفیہ و یس قدیم ونہ نبے ہو بے ہم دے کدے کا سولک کال ان مالا آلم جب رب کائنات نے فرمایا میں زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں تو معصوم فرشتے بول پڑے تصبیہ کہنے والے فرشتے بول پڑے تحلیلیں کہنے والے فرشتے بول پڑے رب کائنات کے دربار میں سجدے کرنے والے فرشتے بول پڑے رکو میں مشرول فرشتے بول پڑے عرض کرتے اللہ یہ جو توں نے فرمایا میں خلیفہ بنانے والا ہوں اللہ تجرآ میں دوفیہ چار چیزوں سے خلیفہ بنا رہا ہے اربا سے خلیفہ بنا اللہ دیکھ تو رہے تھے کہ حضرت آدم کا پتلا تیار ہو رہا ہے پہلے تو مٹی لائی گئی پھر مٹی کو پانی کے ساتھ گوندا گیا پھر دھوپ کے اندر رکھ دیا گیا ہوا چل پڑی پھر دھوپ کی وجہ سے خشک ہو گیا وہ پتلا چار چیزوں سے انسان کا خمیر تیار کیا گیا ہے ہوا آگ مٹی پانی اور جہاں یہ چار چیزیں مل جائیں وہاں خیر معلوم کوئی نہیں ہوتی کیونکہ آگ اور پانی کا جوڑ کوئی نہیں اگر پانی آ گیا تو آگ بجھ جاتی ہے اگر آگ کو تیز کر دیا جائے اوپر پانی رکھ دیا جائے تو بخارات بن کے آگ اڑا دیا کرتی ہے اور مٹی اور آگ کا بھی جوڑ کوئی نہیں اگر مٹی ڈالو تو آگ بجھ جایا کرتی ہے اسی طرح ہوا اور آگ کا بھی جوڑ کوئی نہیں ہوا آ گئی تو آگ ایک جگہ برقرار نہیں رہ سکتی پھیلا دیا کرتی ہے اس کو ہوا اسی طرح پانی کبھی جوڑا پس کے اندر کوئی نہیں اگر تیز چل پڑے ہوا تو پانی کے اندر تلا موجیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں اور رشتے کرنے لگے اللہ چار چیزوں سے انسان کا خمیر تیار ہو رہا ہے ہوا آگ مٹی پانی اناصر اربا اور جہاں یہ چار چیزیں اکٹھی ہو جائیں وہاں ضرور کوئی نہ کوئی شرارت برپا ہو جاتی ہے لوہا میں یو سیدھی ہاں کو اللہ تو اس خلیفے کو بنانے والا ہے زمین کے اندر جو جا کر فساد کرے گا چار چیزیں ملے تو ضرور فساد ہوتا ہے اللہ فساد کرے گا زمین کے اندر بڑی بڑی خون ریزیاں کرے گا رب کائنات نے فرمایا او فرشتے ہو تمہارا علم نا ہے میرا علم کامل ہے تمہیں کیا پتا میں کتنی شان عطا کروں گا خلیفے کو جس کو میں زمین کے اندر اپنے احکام نافذ کرنے والا بنا کے بھیجوں گا کال ان مالات عالم رب کائنات نے فرمایا ہو فرشتے ہو اور جس حقیقت کو میں اللہ کریم جانتا ہوں اس حقیقت سے تم واقع بھی کوئی نہیں پھر رب کائنات نے کیا کیا اللہ فرماتے ہیں قرآن پا کے اندر اللہ دم السم اللہ ارزہم علی الملائکہ دے نی تم اللہ کریم نے حضرت آدم کی فطرت کے اندر چیزوں کے ناموں کا علم رکھ دیا بس یہ الفاظ قابل غور ہیں فطرتی طور پر اللہ نے علم رکھ دیا حضرات آدم کے اندر جس طرح گائے کا بچہ پیدا ہو نیا نیا یا بھینس کا بچہ پیدا ہو ابھی تازہ تازہ اگر آپ گائے یا بھینس کے بچے کو نہر کے اندر دھکا دے دیں پانی کے اندر دھکا دے دیں تو بھینس یا گائے کا بچہ ڈوبے گا کوئی نہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھینس کے بچے کو تیرنا کس نے سکھایا اسی طرح جب انڈا پھڑتا ہے درمیان میں سے ننا منا چوزا نکلاتا ہے جب والدہ بلاتی ہے مرغی دوڑ کے آتا ہے دانا چگنا شروع کر دیتا ہے یہ جی دانہ چگنا کس نے سکھا دیا اس کو کہتے ہیں فطرتی طور پر اللہ کریم نے علم رکھ دیا چوزے کے اندر اس کو تیرنا اللہ کریم نے خود سکھا دیا اس کو چگنا اللہ نے خود سکھا دیا اس کو کہتے ہیں تخلیقی طور پہ اندر علم رکھ دینا فطرتی طور پہ علم رکھ دینا اللہ کریم نے حضرت آدم کے اندر تو علم رکھ دیا ناموں کا پھر رب کائنات نے کیا کیا سماضا ڈل ملا ان چیزوں کو اللہ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا او فرشتوں بتاؤ نا ان چیزوں کا نام کیا ہے یہ کیا چیز ہے کرسی سامنے کی مثال فار ایگزامپل روٹی سامنے کی یہ کیا ہے پانی سامنے کیا یہ کیا ہے لباس سامنے کیا یہ کیا ہے یہ چیزیں حضرت آدم کے استعمال میں تو آنے والی تھیں حضرت آدم تو ان چیزوں کا نام جانتے تھے اللہ کریم نے جو اندر ناموں کا علم رکھ دیا تھا لیکن فرشتے تو کھانے سے بھی پاک ہیں فرشتے تو پینے سے بھی پاک ہیں ان کو تو کوئی پتہ نہیں ان چیزوں کے ناموں کا اللہ نے پیش کیا ان چیزوں کو روٹی سامنے پیش کر دی پانی سامنے پیش کر دیا بتاؤ نا رب کا عناج فرماتے ہیں قرآن پان کے اندر قالو سبحان لا علم لنا علم الم تنا ان کا انتلنی ملحقی کو جب پیش کیا اللہ پاک نے اللہ نے فرمایا بتاؤ نا میرے معصوم ملائکہ ان چیزوں کا نام کیا ہے سارے فرشتے ہاتھ باندھ کے کہتے اللہ لا علم لانا ہمیں پتا لا علم مالانا اللہ صبح کا تو شریکوں سے پاک ہے پرور لا علم علمانا ہمیں تو کوئی پتا نہیں ہے ان چیزوں کا نام کیا ہے ہم تو وہی کچھ جانتے ہیں اللہ مالم تنا جن چیزوں کا علم تو خود ہمیں عطا کر دے اور ان چیزوں کا علم تو نے ہماری فطرت کے اندر کوئی نہیں رکھا کالا ہمیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے جی ربے کائنات نے فرمایا کالا یا آدمو امبے ہوم وے اسمائے مٹی سے پیدا ہونے والے گندم گو آدم کا معنی گندم گون گندمی رنگ والے میرے آدم ذرا تو بھی تو بتانا چیزوں کو جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا چونکہ فطرتی طور پر علم موجود تھا حضرت آدم علیہ السلام تو فر فر بول پڑے اور کہنے لگے پل امبا جب حضرت عدم علیہ السلام نے چیزوں کے نام بتا دیے یہ روٹی ہے یہ پانی ہے یہ لباس ہے یہ کھانے پینے کا میوہ اور پھل فروٹ ہے ربے کا عناج فرماتے اور فرشتوں کال علم کل کمنی عالم غیب سماواتی والد عالم تو بدونا وما کون تم تگ میں اللہ کریم نے کہا تھا پہلے تمہیں بتا دیا تھا کہ میں رب کائنات آسمانوں کے غیب کو بھی جانتا ہوں زمینوں کے غیب کو بھی جانتا ہوں تم چھپاؤ تو بھی میں جانتا ہوں تم ظاہر کرو تو بھی میں اللہ کریم جانتا ہوں رب کائنات نے نکتہ سمجھا دیا کہ فرشتے چیزوں کے ناموں کا علم نہیں رکھتے تھے حضرت آدم علیہ السلام کی فطرتی طور پر اللہ نے علم طاح کر دیا انسان کو فضیلت ملی تو علم کی وجہ سے علم ملا فرشتے عاجز ہو گئے ایک رب کائنات نے قرآن میں فضیلت کے چھ معیار بیان کیے ان میں سے ایک ارد کر رہا ہوں علم فرشتوں کے پاس علم نہیں تھا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس علم تھا تب فضیلا تو مقام مل گیا اس لیے تو پروردی گار فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر کل اعلان کر میرے پیغمبر ہل یو سلین یا لم ن زینا لا یا بھلا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں کہ کوئی نہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے علم والے اور بے علم کبھی آپس کے اندر برابر نہیں ہو سکتے اور اگر علم فضیلت کا معیار نہ ہوتا الفاظ میرے قابل غور ہیں اگر علم فضیلت کا معیار نہ ہوتا تو رسول کریم کبھی علم کی زیادتی کی دعا نہ کرتے اللہ نے خود فرمایا کلو کہ میرے پیغمبر رب ابے جی دنیا علم اللہ مجھے زیادہ کراصرو ہے علم کے یعنی میرے علم کے اندر اللہ زیادتی اتا فرما فضیلت کی چیز نہ ہوتی تو حضرت موس علیہ السلام کبھی خضر کے پاس علم سیکھنے نہ جاتے رب کائنات فرماتے ہیں قرآن پان کے اندر حضرت موسا علیہ السلام نے تیاری کر لی پھر بعد کیسے بنی حضرت موسا نے تقریر کی اپنی قوم کے سامنے بڑی اچھی اور عمدہ تقریر کی بڑا آسن بیان فرمایا جب تقریر ختم ہوئی ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا مجلس کے اندر عرض کرتا ہے اللہ کے پیارے نبی عرض یہ ہے کہ روئے زمین پر آپ سے بڑا عالم موجود ہے کہ کوئی نہ حضرت موسا علیہ السلام نے فرمایا نہیں عرب کائنات کو یہ جواب پسند نہیں آیا کیوں اگرچہ حضرت موسا کلیم کا جواب درست تھا کیوں کہ اپنے دور کے اندر اللہ کے پیغمبر کے پاس ہو جو علم موجود ہوتا ہے لیکن وہ علم جو پیغمبر کے مناسب ہو یعنی شریعت کا علم علم و حکمت ہو جو علم پیغمبر کے پاس موجود ہوتا ہے اپنے دور کے اندر ساری امت کے اہل علم مل جائیں لیکن پیغمبر کے علم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا حضرت موس علیہ السلام کا جواب بالکل درست تھا کہ مجھ سے بڑا روئے زمین پہ عالم موجود ہوں کوئی نہیں لیکن پروردگار کو یہ جواب پسند نہیں آیا رب کائنات نے پکایا میرے کلیم روئے زمین پہ ایسا انسان موجود ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو تیرے پاس بھی کوئی نہیں <تصفح> وہ کہاں ملے گا اللہ ہاں ہاں جو علم وہ رکھتا ہے تیرے پاس نہیں اور جو علم تیرے پاس ہے اس کے پاس نہیں اس کے پاس تکوین یاد کا علم ہے تیرے پاس تشریح تکوینی ہے جو تیرے پاس کوئی نہیں حضرت موس علیہ السلام نے تیاری کر لی رکھتے سفر باندھنا شروع کر دیا رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر نقشہ کھینچا اور کیا کہتے رب کائنات قرآن پاک کے اندر ہوا ہتا اب لوگ مال بہر او ہم سیاح کو حضرت اے کو کہنے لگے حضرت منسا کلیم اللہ اے یوشا جب تک اس آدمی کے ساتھ ملاقات نہ ہو جائے جہاں پر دو دریا جا کے مل جاتے ہیں دو سمندر جا کے ملتے ہیں جب تک میں اس مقام پہ نہ پہنچوں گا اس وقت تک واپس ہٹ کے پیچھے نہیں آنا کئی سدیاں تک مجھے چلنا پڑے تو چلتا رہوں گا لیکن جب تک ملاقات نہ ہوئی تو واپس نہیں آؤں گا اللہ نے نکتا سمجھایا اگر کام کرنے کا ارادہ ہو تو ایسے پختہ ارادہ ہونا چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کی ایک اور دوسرا نکتا قرآن پاک میں سے ملا کہ سفر میں کمز کم از کم رفیق سفر بھی کوئی ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی ساتھی سفر کے اندر ہونا چاہیے جگہ بھی وہی نکل آئیے سبحان اللہ ربے کا عناج فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر حضرت یوشا اور موسا کلیم چل پڑے فلم بل مجمع نسیاہ تہماں فتح خزا سبی لہو فل بہار سارا با دونوں جوان چل پڑے حضرت موسا اور حضرت یوشا چلتے گئے چلتے گئے وہاں جا کے پہنچ گئے جہاں پر دو دریا جا کے ملتے تھے حضرت موسا علیہ السلام کہنے لگے اپنے ساتھی کو مجھے نیند آ رہی ہے میں آرام کرنا چاہتا ہوں تو یہاں بیٹھا رہے حضرت یوشا نے چٹان کے ساتھ ٹیک لگا لی اور ساتھ مچھلی بھی موجود تھی نشانی والی رب کائنات نے فرمایا تھا مچھلی بھونی وی ساتھ لے لو کے اندر جہاں پر وہ مچھلی زندہ ہو جائے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی وہ مچھلی بھی تھیلے کے اندر موجود ہے حضرت یوشا نے پاس رکھ لی ٹیک لگا لی حضرت موسا کلیم سو گئے روپے کائنات فرماتے ہیں فرق خزا سبھی لہو فل بہار سارا با آئی دریا کی تھیلے کے اوپر جب پانی پڑا تو مچھلی مردہ زندہ ہو گئی اور زندہ ہونے کے بعد چھلانگ لگائی گھس گئی دریا کے اندر اور عام تو دنیا کا قانون ہے اگر مچھلی آگے سفر کرتی جائے پیچھے سے پانی ملتا جاتا ہے لیکن وہ مچھلی آگے جاتی گئی تو, تو اگر اس پانی کے اندر غار بنتی گئی سراخ بنتا گیا غار کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر کے بعد بیدار ہوئے پھر آگے چل پڑے رب کائنات فرماتے ہیں کا ناسیاما اولا علماء جانتے ہیں تسنیا کا سیدھا استعمال کیا نا حضرت یوشا علیہ السلام کو مچھلی کے بارے میں بتانا بھول گیا حضرت موسا کو مچھلی کے بارے میں پوچھنا بھول گیا وہ دسن بھول گئے وہ پوچھ بھول گئے اگہ ٹوٹ پہ اللہ اللہ حالانکہ یہی موسا کلیم پھر کے دربار میں اعلان کر رہے تھے رب کائنات نے اسے اعلان کا جملہ نقل کیا قرآن میں پھر ان کے سامنے کہتے ہیں حضرات موسا کلیم اللہ لا یا ربی ودا انصار میرے اللہ کریم کی شان کیا ہے کہ وہ رب کائنات بھولتا کوئی نہیں اللہ کریم کے سوا ہر کوئی بھول سکتا ہے بھولنے والی کمزوری ہر کسی میں موجود ہو سکتی ہے لیکن نشیان اور بھولنے سے پاک ہے تو اللہ کریم پاک ہے اگر ربے کائنات بھول جائے پھر حاجت مندوں کی حاجت پورا کون کرے رب کائنات اگر بھول جائے مشکل میں پھنسے ہوں کی مشکل کو دور کون کرے اگر رب کائنات بھول جائے تو غریبوں کے ٹھنڈے سانس سن کر ان کی مشکلات کے دور کرنے کا انتظام کون کرے لا یزل و ربی والی بھولنے سے پاک ہے حضرت موسا بھول گئے اور جو بھول جائے وہ عالم عالم الغیب ہو سکتا جو عالم الغیب ہو وہ بھولا نہیں کرتا اور جو بھول جائے وہ عالم الغیب نہیں ہو سکتا خیر دونوں چل پڑے حضرت موسا اور حضرت یوشا رب کائنات فرماتے ہیں پلنگ جاوزا کالا لتح آتے نہ دقد لکینا سفار نہ زا نہ صبح حضرات موس علیہ السلام کہتے ہیں یوشا کو لے آ وہ کھانا کہاں گئی مچھلی وہ مچھلی خوراک بھی تھی اور نشانی بھی تھی اس میں سے کھایا بھی کرتے تھے نشانی بھی تھی جہاں زندہ ہو گئی وہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے گی لیا نا کیوں؟ لیا کھانا لیا نا مجھے کہاں گئی کیوں لا کا دقین میں نے صفارنا ہاضانا صابا ہمیں سفر کے اندر بڑی تھکاوٹ پہنچ چکی ہے جو اب ہم نے سفر کیا ہے ذرا غور کرنا راول پنڈی کے دوستو جب حضرت موسا کلیم اور یوشا چلے تھے اپنی جگہ سے دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پہ, پہ پہنچ گئے تھے اس وقت تک تو تھکاوٹ کا اظہار نہیں کیا تھا حضرت موسا کلیم نے اور جب منزل مقصود سے آگے چل پڑے تو اب تھکاوٹ بھی شروع ہو گئی یہ تھک گیاں کنے گئی مچھی پھر اللہ نے یہ بھی نقطہ سمجھا دیا کہ جس پر تھکا وڑتاری ہو جائے اس کا اپنے وجود پر کنٹرول نہیں ہوتا تھکاوٹ آتی تب ہے اپنے وجود پہ انسان کا کنٹرول باقی نہیں رہتا اگر میرا اپنے وجود پہ کنٹرول باقی ہو میں کبھی تھکاوٹ اپنے اوپر تاری نہیں ہونے دوں گا حضرت موسا پہ تھکاوٹ تاری ہو گئی تھکاوٹ تاری ہوئی تو اپنے وجود پہ کنٹرول باقی نہیں رہا جس کا اپنے وجود پہ کنٹرول نہ ہو ساری کائنات پہ بھی کنٹرول ہو سکتا مچھلی لے آ کائیتاز ن سر سیتل ہو حضرت یوشا نے جواب دیا او ہو جب ہم بیٹھے تھے نا اس مقام پہ میں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا آپ نیند کر رہے تھے تو اس وقت مچھلی نے کیا لہو فل بہر آ جا مچھلی تو زندہ ہو گئی پانی کی چھینٹیں پڑ گئیں زندہ ہو کر پانی کے اندر گھس گئی اور سوراخ بنتا گیا غار بنتی گئی پانی کے اندر نشانوں کا موتا جو وہ عالیہ ملک ہو سکتا جو عالم مل ہو اس کو راستہ چلنے کے لیے نشانوں کی ضرورت نہیں پڑا کرتی خیر دونوں جان واپس آ گئے اللہ پرماتے فوج دمن بادنا آ تین دمن دل دن حضرت حضر اسلام اپنے اوپر چادر تان کے سوئے پڑے ہیں السلام علیک حضرت موسا کلیم نے سلام کیا چادر کے اندر میں سے جواب دیا حضرت خزر نے کہ اس سر پر سلام کہاں سے آ گیا کون ہے تو سلام کرنے والا آنا موسا بنو عمران میں موسا کلیم اچھا وہ موسا جو بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا گیا تھا ہاں وہی موسا اچھا اچھا حضرت علیہ اسلام نے چادر کی ہوئی تھی حضرت موسا نے سلام بھی کیا پر حضرت خضر نے پہچانا پاکستان کے مردے پہچان لیتے ان کو کچھ نہ کہو زندہ حضرت خضر صرف چادر کر رکھی ہے پر پہچانا نہیں اور پاکستان کے مردے پہچان لیتے ہیں راول پنڈی کا امام بڑی پہچان لیتا ہے راول پنڈی کا گولڑے والا پہچان لیتا ہے کہ میرے مزار پہ فلاں آدمی سلام کرنے کے لیے آیا ہوا ہے نہیں نہیں حضرت خضر نے چادر تان رکھی تھی پر پہچانا نہیں اگر پہچانا ہوتا پھر پوچھنے کی ضرورت نہ تھی کہ تو کون ہے سلام کرنے والا زندہ حضرت موسا زندہ حضرت خضر پر پہچانا حقیقت روایات میں کھو گئی یہ امت خرافات میں کھو گئی کیسے تکلیف کی حضرت میں علم سیکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں اللہ کریم نے جو علم فرمایا تھا اللہ فرماتے آتے ہو رحمت من ہم نے ان کو نبوت والی رحمت تا فرمائی تھی تحقیقی بات کی حضرت خضر پیغمبر تھے اور اللہ نے اللہ تن علما ہم نے خاص قسم کا علم طا کیا تھا یعنی تکوینیات کا علم طا کیا تھا تکوینیات کا معنی کائنات کا نظام چلانے والا جو علم ہے وہ علم ہم نے عطا فرمایا تھا کیسے تکلیف کی بنیسرا اسرائیل کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کا لہو ہوں تب اکال تو علمنی الم ترشد میں آپ کے پیچھے چلوں گا آپ کی پیروی کروں گا آپ کی اتباع کروں گا آپ ازرا کرم مجھے علم سکھا دیجئے جو علم آپ کو سکھایا گیا ہے بات مختصر حضرت خضر نے جواب دیا کوئی نہ کوئی نہ کالا ان لن تستیا معیا سبرو اس علم کے سیکھنے کی طاقت تیرے اندر کوئی نہیں تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا صبر شاد الفاظ بے مانا تو پکا نہیں رہ سکے گا <تصح> نہیں حضرت اگر کرم علم سکھا دیجیے آپ کہتے ہیں پکا نہیں رہ سکے گا اور میرا جواب سنو کالا ستا انشاء اللہ میں انشاءاللہ صبر کروں گا آپ انشاءاللہ مجھے پکا پائیں گے اور میں کسی معاملے کے اندر آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا حضرت علیہ السلام نے جب یہ بات کی اور رب کائنات نے کل فرمایا حضرات خضر نے شرط لگائی علماء نے لکھا ہے اس کے تحت کہ استاد اگر شاگرد کی تعلیم کا معاہدہ کرنے سے پہلے کوئی شرط قائم کرنا چاہے تو شرط لگانا جائز ہے او قلیم شاگرد میرے بننا چاہتے ہو جی اچھا پھر میری شرط ہے کیا استاد محترم شرط کیا ہے حضرت علیہ اسلام شرط ذکر کرتے ہیں کالا oh مجھ سے سوال کسی چیز کے بارے میں نہیں کرنا ہاں میں خود بات بیان کروں تو اور چیز ہے لیکن کسی کام کے متعلق تجھے زبان ہلانے کی بھی کوئی گنجائش نہیں جب حضرت خزر نے شرط بیان کی حضرت موسن والے دا کر لیا ٹھیک ہے جی سوال نہیں کروں گا ٹھیک ہے جی بس چلو دونوں چل پڑے حضرت یوشا بھی ساتھ اللہ فرماتے ہیں فرن تالا کا چل پڑے حضرت موسا اور خضر اب یوشا کا ذکر نہیں کیا حالانکہ وہ بھی ساتھ تھے مقصود جو تھے دونوں ان دونوں کا ذکر کیا بے تباہ ان کا ذکر بھی ساتھ آ گیا چل پڑے جوان رب کائنات فرماتے حتار ازارہ کی با سفیر خرا کہا کالا خرک تھا کا کال لق جیتا شیما حضرت موسا اور حضر یوشا کشتی کے اوپر سوار ہو گئے کنارے پہ پہنچے کشتی والے جا رہے تھے اور طرف انہوں نے حضرت خزر کو دیکھا تو پہچان لیا حضرت جی آپ کہاں تشریف لے ہاں جی کہاں جانا چاہتے ہیں حضرت خضر کہتے ہم نے دوسرے کنارے جانا ہے اچھا چلو ان کو بعد میں پہنچائیں گے جو سواریاں سوار ہماری کشتی کے اندر پہلے آپ کو دوسرے کنارے پہ چھوڑائیں انہوں نے کشتی کا رخ موڑ لیا دوسرے کنارے پہ حضرت موسا اور خدر کو چھوڑ دیا جب کشتی سے نیچے حضرت خزر نے شرام نے کشتی کا تختہ توڑ ڈالا وہ سدکے جی تیرے کما تو سدکے ہیں کالا لے لگرے کا لا لقد جیت شیمرا وہ قربان ویا انہوں نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا منزل مقصود کی طرف جا رہے تھے اس منزل کو چھوڑ کر پہلے ہمیں دوسرے کنارے پہ, پہ پہنچا دیا وہاں صدقے کے تیرے یہ تو نے کیا کام کیا انہوں نے احسان کیا پیسے بھی نہیں لیے مفت میں سمندر کراس کرا دیا اور تم نے تا... فرماتے ہیں کیا کہہ رہے ہو چنگا ٹھیک کالا لمکل کا لن ستی یا میا اے میرے شگرد میں نے پہلے تم سے نہیں کہہ دیا تھا کہ جو کام میں نے کرنے ہیں تو پکا رہ سکے گا کوئی نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے میرے استاد جی یہ کیا بات ہے کالا تو من تو اسرا یہ میں بھول گیا مجھے کچھ نہ کہ میرے اوپر پکڑ دھکڑ نہ کر مواضہ نہ کر میرا یہ میں نے بھول کی وجہ سے سوال کر ڈالا ویسے کوسچن تو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا میرے معاملے کے اندر مجھے تنگی نہ ڈال چلو اس دفعہ تو در گزر کر چلو ٹھیک ہے جی آگے چلو فان تالا کا پھر چل پڑے آگے چلتے چلتے حتا ازالہ کیا غلام دیکھتے ہیں ملاقات ہو گئی ایک نوجوان سے نوجوان حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی کی تحقیق کر رہا ہوں شب ہو تو مدارک دیکھو غلام نو جان سے ملاقات ہوئی حضرات خضر نے کیا کیا فا کا تالا بچی چ مروڑی جہان ہونا تک گئے اگلے جہان نفس حضرت موسا سلا ن... نے بے گناہ قتل کر دیا نوجوان کو ہاں ہاں اگر قصور ہوتا تو قتل کرتے تو بات بنتی تھی بڑا اوپرا کام تو نے کر ڈالا حضرت برو میں نے تجھے نہیں کہا کہہ دیا تھا پہلے کہ تیرا میرا گزارا ہو سکتا میں پہلے تینوں آخیا ہی میں تیرا گزارا نہیں ہونا نہ نہیں جی میں کی میں اللہ پرماتے کال ان کا حضرت موسا نے شرط ذکر کر دی کہ تیرا اور میرا گزارا نہیں ہو سکتا اگر آئندہ میں تجھ سے کسی کام کے بارے میں سوال کروں بے شک مجھے ساتھ نہ رکھنا مجھے واپس بھیج دینا آئندہ سوال تک مجھے محلت دوں اچھا محلت ہے شرط پہ پکے رہنا بالکل پکا ہوں دوبارہ سوال کروں بے شک مجھے واپس کر دینا ٹھیک ہے جی فن تالا کا آگے چل پڑے پھر ہوا کیا جدار حضرت موسا اور حضرت خزر نے ایک بستی والوں کے پاس پہنچ کر کھانا مانگا ایک دو روٹی دے دو مسافر ہیں ہم بھوکھے ہیں بڑی بھوک لگی ہوئی ہے کم از کم ہم تو اپنی بھوک روٹی کے ساتھ ساتھ میں لے وہ کہنے لگے चلو, چلو چلو چلو چلو بڑے روٹیاں مانگنے والے آ گئے اصل تاستے پکئی بیٹھے ہیں چلو ابا پو انکار کر دیا جاؤ جاؤ ہم نے تمہارے لیے تو کھانے نہیں پکا رکھے محنت ہم کریں روٹیاں تم کھا جاؤ مزدوریاں ہم کریں روٹیاں تم کھا جاؤ وقت ہمارا خرچو روٹیاں تم کھا جاؤ چلو چلو چلو خرچ ہو روٹیاں خیر دونوں بھوکھے چل پڑے اللہ فرماتے ہیں فوجا سیا جفا کو نا حضرت خضر نے دیکھا ایک دیوار گرنے والی تھی میرے شاگرد گارا بنا جلدی کر مٹی لے آئے پانی لے آئے گارا تیار کرنا شروع کر دیا سر پہ تھال رکھ رکھ کر اپنے استاد کی خدمت میں پیش کرنا شروع کر دیئے حضرت خضر نے دیوار بنانا شروع کر دی جب دیوار مکمل ہو گئی چلو آگے چلیں مفت ادے ٹرپ کیوں اگے چل کے نہیں اے اتے کھلوتے ہاں میں تے اگیں ٹرنا کیوں میرے شگرد چل جس ویلے استاد چلتا پی نا استاد جی کوئی نہ کوئی نہ کالا چیتا خز تالی ہی رام اگر تو چاہتا تو اس پر اجرت بھی لے سکتا تھا وہ تجھے روٹی نہیں کھلاتے تو دیواریں بنانے پہ لگا ہوا ہے سد کے جہاں تیرے استاد جی انہاں فرمایا بس شرط پوری ہے نا ہر تینوں اپنا راہ تین بھائی بالکل ست سلام یہ گلان سارے کو نہیں کہ او سان روٹیاں نہ کھا اص دیوار بنا دے رہی ہے واسط کے تیرا میرا گزارا نہیں ہو سکتا خیر رب کائنات کے پیغمبر کے سامنے تین واقعے پیش آئے اے کشتی کا تختہ توڑ ڈالا اس کی گردن کو مروڑ ڈالا نوجوان کی اور دیوار کو جوڑ ڈالا حضرت علیہ السلام نے جب یہ تین منظر دیکھے تو چپ نہیں کر سکے سوال کر بیٹھے اور جب جبراستے جدا ہونے کی باری آ گئی حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے اور او میرے شاگرد کال بینی بینی کا اب تیری میری جدائی کا وقا پہنچا اب تیرا میرا گزارا نہیں ہو سکتا سب نبیو کب تالم تس تت علیہ سب میں تجھے اصل حقیقت تو بتاؤں نا ان کاموں کی جن پر تم صبر نہیں کر سکا ہاں جی حقیقت بتاؤ فرمایا پہلی پہلی بات کہ انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا ہمیں دوسرے کنارے پہ چھوڑ دیا اور میں نے کس کشتی کے تختے کو توڑ ڈالا سون ام سفین تو فکانت مساکین یا ملو نفیل بھاری بہانور ہو دو کلفینت نسبا جس راستے کی طرف انہوں نے جانا تھا جس منزل مقصود کی طرف کشتی والوں نے جانا تھا آگے ظالم بادشاہ موجود تھا اور جو کشتی اسے سالم نظر آتی سواریوں کو اتار کر زبردستی قبضہ کر لیا کرتا تھا کشتی کے اوپر جس طرح آج کل حالات ہیں ہمارے حکمرانوں کا حال بھی ایسا ہے نا اگلے نمروا تڑوا کے دے ہر شہ قابو کرو بس اللہ, اللہ وہی فرونیت کا ذہن آج تک چلا آ رہا ہے اللہ لاک پھر میں نے تختہ کیوں توڑا فارت تو انی بادشاہ چیک کرتا تھا اگر کشتی درمیان میں سے یا ایک طرف میں سے یا کسی اور جگہ میں سے معمولی سی ٹوٹی ہوئی بھی ہوتی ہوتا کشتی کے اندر تو وہ بادشاہ اس کشتی کو چھوڑ دیا کرتا تھا جب انہوں نے ہمیں دوسرے کنارے پہ پہنچا دیا تو میں نے معمولی سا تختہ توڑ دیا دو تین کیلے نکالنی اس سے کشتی ڈوب بھی نہیں سکتی تھی آگے جا کر یہ کیلے دوبارہ فٹ کر, کر دیتے ان کا کشتی کا تختہ دوبارہ ٹھیک ہو جاتا لیکن کم از کم کشتی اس ظالم کے ہاتھوں سے تو بچ جاتی میں نے تو اس لیے پھٹے کو اور تختے کو کرید کیا تھا حضرت موسا کہتے استاد کیا تو ٹھیک تھا ٹھیک کیتا چلو یہ گل تو اتنا پتا لگ گئی کرچ وہ جی گردن مروڑیاں نے کہ ہاں وہی دسا وہ کیوں اللہ کریم کے پیغمبر سوال کرتے ہیں حضرات خضر جواب دیتے ہیں امل ام غلام ہو فصانہ ابا ہو مومن عید فاخشین کہوں گا نا کفرا وہ جو لڑکا تھا نوجوان اس نے ان قریب اپنے مومن والدین کو اس کے والدین بڑے نیک ایماندار بندے تھے اس نے ان قریب ہو اپنے دہن کے اوپر ظلم و زیادتی کر کے ان کو کفر کی طرف مجبور کرنا تھا سختی کرتا مارنے پہ تل جاتا ظلم کرنے پہ تیار ہو جاتا زبردستی کہتا کہ شرک کرو زبردستی کرتا کہ کفر کرو ہم نے کہا اس بیٹے سے جان چھوٹ جائے تو اچھا ہے ایمان تو کم از کم بچ جائے اور پھر رب کائنات کی مرضی کیا بن گئی نا دلا ہو زکاتا ہوں آکورا بارو ہوا اللہ کریم کی مرضی بن گئی کہ بیٹے کے بدلے میں بیٹی عطا کروں جو بیٹی اس بچہ بھی بیٹی کی شان کا مقابلہ نہ کر سکے پھر اللہ نے بیٹی عطا کی اس بیٹی میں سے اللہ نے کئی امبی علیہ مسلم پیدا فرمائے بیٹی دینی تھی اللہ نے بیٹے کو ختم کرنا تھا تاکہ والدین کا ایمان باقی رہ جائے گویا کے ایمان کے تحفظ کے لیے قتل کرنا پڑے تو جائز ہے شرک سے کمت کا انسان بہت بڑا جملہ کہہ دیا ہوں یہ عنوان نہیں ورنہ اس پر اور بھی دل ذکر کرتا اچھا اور وہ جو دیوار کو تم نے جوڑا وہ وہ بھی سن لے میرے شاگردا اور فکان گلا مئی یتی میں فلم دینا وہ کان تہت ہوما و کان ابو شما سخری قرض ہوا رحمت وہ جو دیوار تھی اس دیوار کے نیچے خزانہ موجود تھا اور تھی وہ ان کا سے تو نے لگا تو جو کچھ جس کی ساری زندگی کی پونجی تھی خزانہ تھا وہ تھیلیوں میں بھر کر یا کسی اور چیز کے اندر اس دیوار کی بنیادوں کے اندر اس نے دفن کر دیا کہ ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں جب بچے بڑے ہو جائیں گے امید ہے اتنے تک دیوار بھی بوسیدہ ہو جائے گی دیوار گر پڑے گی یہ جوان ہو گئے اس خزانے کو نکال لیں گے اس کے والد کی مرضی یہ تھی دفن کر کے دنیا سے رخصت ہو گیا جب موت آ گئی ابھی بچے چھوٹے تھے دیوار بوسیدہ ہو کے گرنے کے قریب ہو گئی اور تیرے رب کا ارادہ ہو گیا کہ یہ جو بستی والے ہیں ایک دو روٹیاں کھلانے کے لیے تیار نہیں مہمانوں کو اتنی گندی ذہنیت کے مالک ہیں جو مہمانی کرنے پہ تیار نہیں انہوں نے بچوں کے خزانے کو بھی کوئی نہیں چھوڑنا تھا اللہ کی مرضی یہ تھی دیوار کو تعمیر کر لیا جائے بچے جوان ہو جائیں پھر دیوار گرے تو خزانے کے وارث بن جائیں جی کیا تو ٹھیک ہے حضرت موسا کہتے ہیں پھر اہل علم کے لیے ایک عرض کرتا ہوں تین باتوں کے تین جواب دیے حضرت موسا نے حضرت خزر نے پہلا جواب کشتی کا کہتے ہیں فعارت تو ان آئی بہ اہل علم کے لیے عرض کر رہا ہوں فعارت تو ان آئی بہ جو کشتی کا میں نے تختہ توڑا تھا میں نے ارادہ کیا حضرت خضر کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا ان آئی کہ کشتی کو عیب والا بنا دوں عیب کا ذکر کیا تو حضرت خضر نے نسبت اپنی طرف کی بہت قابل غور الفاظ ہیں میرے عیب کا ذکر کیا تو کہا فا تو میں نے ارادہ کیا کہ کشتی کو عیب والا بنا دوں یعنی ایب کی نسبت اگر کے حکم اللہ کر ان کا تھا تختہ توڑنے والا لیکن چونکہ ایب تھا ایب کی نسبت اپنی طرف کی حضرت خضر علیہ السلام نے اور جب لڑکے کی سوال کے جواب کی باری آئی تو کہا رد یہاں عیب کا ذکر نہیں ہے نا کہا نہ میں اللہ نے ارادہ کیا اور جب دیوار کی باری آئی تو کہا دبوں کا تیرے رب نے ارادہ کیا چونکہ لڑکے والے جواب میں عیب کا ذکر کوئی نہیں دیوار والے جواب کے اندر عیب کا ذکر کوئی نہیں تو نسبت اللہ نے اپنی طرف کر دی اور کشتی والے جواب کے اندر عیب کا ذکر تو عیب کا ذکر حضرت خضر اسلام نے کیا لیکن نسبت اپنی طرف کر دی نتیجہ کیا نکلا کہ عیب کی نسبت اللہ کی طرف کرنا جائز نہیں اللہ عیوب سے پاک ہے نقائش سے پاک ہے کمزوریوں سے پاک اور میرے شاگرد ماں پالتو یہ تینوں کام میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیے اپنے اختیار سے نہیں کیے پھر اور تیرے رب کا آڈر چلتا رہا میرے رب کا حکم چلتا رہا اوپر سے تار ہلتی گئی نیچے سے میں یہ کام کرتا گیا حضرت موسا نے السلام بھی چپ نہیں کر سکے تھے تین سوالوں کے اوپر اگر حضرت موسا کلیم اللہ اپنی زندگی پہ نظر ڈال لیتے تو تین سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑتی وہ کیسے کشتی جا رہی تھی سمندر کے اندر بہتی ہوئی جا رہی ہے لہروں کے اوپر آگے ظالم بادشاہ موجود ہے ایک وقت وہ تھا کہ حضرت موسا صندوق کے اندر بہتے جا رہے تھے آگے فرون ظالم موجود تھا اپنی زندگی پہ غور کرتے تو سوال کرنے کی ضرورت ہو خیر دوسری بات کہ حضرت موسا نے جب کہا تو انہیں بے گناہ کو قتل کیوں کر ڈالا حالانکہ حضرت موسا نے بھی مکہ مارا تھا درو پرواز کر گئے واقعہ لمبا سن دے علماء لمائی تو جب مدد مانگی اپنے قومی نے فرونی کے ساتھ لائی ہو رہی تھی یس تسری حضرت موسا سے مدد مانگی حضرت موسا آگے بڑھے مکہ مارا چھڑاتے چھڑاتے اس کی روح تو کفا سے انسری سے بھی پرواز کر گئی اگر قتل کی بات ہوتی تو خود بھی واقعہ ہو چکا تھا سوال کرنے کی ضرورت یہ اور بات ہے کہ ہوا کس انداز سے تھا یہ چونکہ الگ مقام ہے اس پر بات نہیں کرنا چاہتا تیسرا کہ دیوار بنائی دو یتیموں کی معصوموں کی دیوار کو بنایا لیکن بھوکھے پیٹ بھوکھے تھے نا کھانا مہنگا تھا نہیں ملا تھا بھوکھے پیٹ دیوار بنائی بھوکھے پیٹ خدمت کی پھر سوال بھی کر ڈالا حضرت موس علیہ السلام نے اگر اپنی زندگی پہ غور کرتے تو سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی حضرت شعیب کی دو بچیوں کی بکریوں کو بھوکھے پیٹ پانی پلایا تھا اور پھر دعا بھی کر رہے تھے اللہ کریم سے رب ان لما انزل تئی لیا میں نیر الفقیر اللہ اپنی طرف سے کوئی دسترخوان مہربانی کا نازل فرما اللہ میری روٹی کا انتظام فرما میں فقیر ہوں تیرے دربار کا محتاج ہوں اللہ جو تم نعمت نازل کرے گا میں محتاج ہوں تیرے دربار کا اللہ رب انزل تیل خیر الفقیر حضرات موساں کہتے ہیں میں فقیر ہوں, مانگت ہوں منگن والا اللہ تالا فضیلت والی چیز نہ ہوتی حضرت منہ کبھی سیکھنے کے لیے حضرت خضر کے پاس نہ جاتے اللہ نے فضیلت عطا کی انسان کو تو علم کی وجہ سے عطا کی اور فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر میرے پیغمبر لوگوں کے سامنے اصل علم بیان کر سکولوں میں پڑھ لیا کیمسٹری کا علم فزکس کا علم میتھ کا علم سوشل اسٹڈی کا علم بس انسان سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا علم بن گیا اہل علم ہوں آہا. یاد رکھیے جملہ کہتا ہوں سکولوں کے اندر جو علم پڑھایا جا رہا ہے یونیورسٹیوں کے اندر کالجوں کے اندر جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے یہ علم نہیں یہ ہنر ہے علم نہیں یہ ہنر ہے آپ کہیں گے وہ کیسے دلیل کیا ہے تیرے پاس میں دلیل ارد کرتا ہوں کہ جس ذریعے انسان دولت حاصل کرے وہ علم نہیں ہوتا وہ ہنر ہوتا ہے لوگ حاصل کرتے ہیں آفیسر بن جائیں اعلی سے اعلی عہدہ مل جائے اعلی سے اعلی منصب مل جائے تنخواہ یادی ملے مل جائے نوکری عمدہ سے عمدہ مل جائے اور جس ذریعے سے انسان پیسہ حاصل کرے وہ علم نہیں ہوتا وہ ہنر ہوا کرتا ہے اصل علم نام ہے قرآن و حدیث کی روشنی کا قرآن و حدیث کو سینے میں پا لینے کا اصل علم دین اسلام کا علم ہے یہ علم نہیں یہ ہنر ہے یہ علم نہیں اصل علم کیا ہے جسے فضیلت ملے رسول کریم جب آئے مکہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں اصل علم بیان کر میرے پیغمبر اصل علم کسی چیز کا علم ہے تمام چیزوں کا علم رکھے بندہ لیکن ایک چیز کا علم نہ ہو تو اس کو فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی اصل علم کیا ہے فالم لا الا اللہ اصل علم تو لا الا اللہ علّہ کا علم ہے جان رکھ علم رکھ میرے پیغمبر لوگوں کو بھی سنا کہ فالم ان لا الہ الا اللہ جس انسان کو لا الہ الا اللہ کا علم نہیں وہ انسان اپنے آپ کو عالم نہ کہے جسے جس لا الہ الا اللہ کا علم نہیں وہ اپنے آپ کو اہل علموں میں سے شمار نہ کرے اصل علم ہے لا الاہ کو دنیا کی کتابیں پڑھیں دنیا کے رسالے پڑھیں دنیا کے بڑے بڑے مصنفین کی کتابوں کا رشتہ لگا لیں اگر لا الہ الا اللہ کا علم نہیں ہے وہ انسان اہل علم کہلانے کا مستحق نہیں ہے